ختم ہو گیا یو پی ایس جنریٹر لائٹ آئٹ آنی جانی ہوا سن اپنے والے تو کروا کے لئے آئے سن ٹھیک ہو گئے ماشاء اللہ ہلکا ڈسک ٹھیک پے ہلے کر دیتا کہ آواز میں نہیں آواز بڑی پکے چلاؤ بے شک مگر راستہ نہیں کر سکتے آواز سہت پکیا نواز اگلی دفعہ اس کے اوپر کچھ رکھتے ہیں اچھا پھر کریں ضرور پھر ضرور ہاں ایڈجسٹمنٹ ہے یہ تو بہت زیادہ مشکل ہوگا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے آپ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ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 نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم فداہو و ابی و امی کا یہ فرمان یاد کر لینے کے لائق ہے کہ جب سفر کے اندر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کسی وادی میں یا کسی منزل پر ٹھہرتے تو بکھر کر بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا اور کہا یہ میں تمہارا کیا تفرق دیکھ رہا ہوں کیوں نہیں تم مل کر بیٹھتے تو اس سے علماء نے کہا ظاہر باطن کو اور باطن ظاہر کو متاثر کرتا ہے جو شخص کہے صرف باطن کی اصلاح کی ضرورت ہے ظاہر کی کوئی پرواہ نہیں سو جھوٹ بولتا ہے اور جو کہے صرف ظاہر درست ہونا چاہیے اور باطن ٹھیک نہیں تو وہ بھی غلط ہے لہذا قریب قریب ہو کر بیٹھے اس میں زیادہ برکت ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلاط السلام کا طریقہ ان لائیے کہ کوئی تکلیف ہو ایسی شدت کی گرمی ہو کہ قریب بیٹھنے میں زیادہ حق سوتا ہو پھر ان اللہ آسانی ہے یہ میرے سامنے فتح الباری ہے جو صحیح بخاری کی ایسی شرح ہے کہ اس سے کوئی طالب علم جو بخاری کو سمجھنا چاہتا ہے غیر محتاج نہیں ہے علماء کے اندر اسے تلقی بالقبول حاصل ہوا کتاب الفطن ہے میرے سامنے کیونکہ آج ہم فتن میں گھرے ہوئے ہیں اور یہ فتن بہت پرانے ہیں اور نئی نئی شکل کے ساتھ ہمارے سامنے ہمیں پریشان کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہی دنیا میں امتحان ہے امام بخاری نے اس کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اور فتن جمع ہے فتنا کی امام راغب اصفانی نے کہا لوگا کے اعتبار سے اصل الفتم یہ ہے کہ جب سونے کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے اور اس کا محل کچہل نکل جائے اور بہترین بالکل صاف ستھرا سونا حاصل ہو اسے فتنہ کہتے ہیں تو گویا آزمانے کو باطل کو حق سے جدا کرنے کو فتنہ کہا جاتا ہے جیسے قرآن میں آیا اور یہ عذاب کے لیے بھی استعمال ہونے لگا اس کے کئی ایک استعمالات ہیں کیونکہ آگ میں ڈال کر سونے کو گرم کیا جاتا ہے اور صاف کیا جاتا ہے تو کازو کو فتنا تکو تم اپنے فتنے کا مزہ چکھو یعنی عذاب کا مزہ چکھو القتو خبردار یہ فتنے میں پڑ گئے یہ گناہ کے کام میں پڑ گئے اور الاختبار امتحان کے معنی میں معنی میں آتا ہے وہ فتن نہ کا فتون اور ہم نے تمہیں آزمائش میں سے گزارا پھر اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے مالک نے فرمایا وہ ان کاب الف قریب تھا کہ نبی علیہ سلاۃ وسلام یہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں اون کا فی بلی و شدت فی صرفی کا انل عمل بیما کہ تجھے ایسی ایک آزمائش میں ڈالیں کہ تو وہی کا جو فریضہ ہے وہ ادا کرنے سے رہ جائے معذ اللہ فلّہ اور فتنہ کبھی شر کے ذریعے ہوتا ہے کبھی خیر کے ذریعے دونوں سے اللہ آزماتا ہے نا بلو کم بشرخی رتنا قرآن ہے اور ہم تمہیں شر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں اور خیر کے ساتھ بھی کہ کون شکر کرتا ہے شر میں آزماتے تکلیف میں کہ کون صبر کرتا ہے اسی طرح سے اللہ تبارک وطلی نے فرمایا ول فتنا تو اشد مین الخاطی فتنا شرک سے بھی زیادہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے اور اس فتنہ سے مراد تمام مفسرین نے کہا شرک ہے شرک بھی ایک آزمائش ہے جو قوموں کے اندر ابھرتا ہے پھر اس کے رد کی ضرورت ہوتی ہے ان اللہ فات نلمین ولمک اصحاب اسحابلخد کے بارے میں کہا کہ انہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو سخت امتحان سے گزارا یہ بڑے خبیص تھے ان کو جلا دیا کہ وہ ایمان چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے اس اعتبار سے فتنہ تھا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے ہمیں بچانے کے لیے بہت کوشش کی اور ہمیں ہدایات جاری کی جو آج تک ہمارے لیے ایک راستہ ہے ان سے نکلنے کا اور امام بخاری اس باب میں باب ما جاء آفی قول اللہ تعالی سب سے پہلے اللہ کا قول لائے ہیں قرآن سے وقت بچ جاؤ کتنا اس آزمائش سے اس مصیبت سے اس عذاب سے اس پریشانی سے لات جو تم میں سے خاص طور پر صرف ظالموں کو نہیں آئے گی وہ پریشانی وہ مصیبت وہ عذاب تکلیف دنیا کے اندر وہ امتحان صرف ظالموں کے لیے نہیں ہوگا بلکہ ظلم کی کثرت کی وجہ سے اہل ایمان بھی بظاہر اس کی لپیٹ سے نہ بچ سکیں گے اس کو امام بخاری نے اپنے باپ کے اندر عنوان بنایا اور اس کے نیچے مفسرین نے لکھا امام تبری نے ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین کیونکہ یہ امتفاثیر ہیں انہی سے سب لیتے ہیں کہ ان اللہ لا ما حتٰ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلے اس میں بہت سی احادیث ہیں کہ امر بالمعروف ما عروف نہ ان منکر یہ ان لوگوں کا فرض ہے جو اس کا علم رکھتے ہوں کہ یہ گناہ ہے اور گناہوں کی مختلف قسمیں سب سے پہلے شرک ہے پھر بدعت ہے پھر باقی قسم کے فق ہیں جب وہ منع کرتے ہیں، اپنی استطاعت بھر تو اللہ رب العزت اگر ان کے تھوڑے ہونے کی وجہ سے فتنے کی کثرت کی وجہ سے کیونکہ صحیح بخاری میں یہی کتاب الفتن میں حدیث موجود ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا سے اور غینب بن جہش رضی اللہ تعالی انحا سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کا سر جب خباص بڑھ جائے گی اور خباس کی شہ یہاں پر یہ کی گئی کہ بدکاری کی اولاد بدکاری اتنی بڑھے گی کہ حرام کے بچے پذیر ہوں گے اور اس کے بعد فصق اور ہجو زوردار ہوگا جیسے یہ ہو رہا ہے بسن پر یہ قاصر الخبت ہے اتنی خوفناک آوازیں ہیں شیطان کی اور گناہ کی کہ کوئی شخص ذکر میں ماہ ہونا چاہے تو اس کے لیے جب تک ایک بند کمرہ نہ ہو وہ ان کے فتنے سے بچ نہیں سکتا جب اس طرح ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ سلاط والسلام نے فرمایا پھر فتنے ہوں گے پھر مختلف قسم کے عذاب آئیں گے اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی تو پھر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بلکہ انہما دونوں نے پوچھا کہ آ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے وقین اور خالح ہم میں نیک بھی ہوں گے اللہ کے رسول فرمایا ہاں اس لیے کہ خباصت کثرت پکڑ لے گی اور نیکوں کو اللہ تعالی جو ہے ان کے لیے کفارہ بنا دے گا یہ تکلیف جو آئے گی جو آج سڑکوں پر ہو رہا ہے یہ سب کچھ دین جمہوریت کی خاطر لوگ مرنے اور مارنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے نہ جانے کتنے مر جائیں گے مطالبہ کیا ہے جمہوریت کو بحال کرو یہ جمہوریت کس دین کا نام ہے یہ دین اسلام نہیں ہے یہ دین مغرب سے امپورٹ کیا گیا ہے مغرب سے درامد کیا گیا ہے یہاں تک کہ مغرب تڑپ رہا وزیر خارجہ انگلینڈ کا اور وزیر خارجہ امریکہ کی دونوں اس طرح تڑپ رہے ہیں جیسے کہ کیچوے کے اوپر نمک ڈال دیا جائے تو وہ تڑپتا ہے ہائے جمہوریت ہائے جمہوریت جمہوریت کے نام پر تمام مظالم کے دروازے کھولے جاتے ہیں گویا تو اس کا تقدس اتنا بڑا ہے کہ جمہوریت ہی غلط ہے یہ تو بہرحال کسی کی جراث نہیں ہے نا تھا وہ قرآن کے مطاب مطابق ہو یا قرآن کے مخالف ہو یہ نئے دین کو لے کر آنا ہے یہ بہت بڑی گمراہیاں ہیں جو آج فتم کی شکل میں پھیل چکی ہیں تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کثرت ہو جائے گی پھر سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے البتہ نیک و کے لیے یہ اللہ کی رحمت اور بدکاروں کے لیے دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی سزا ہوگی اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے آمین وبا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفطن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فتنوں سے ڈرایا کرتے تھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنے صاف گو ہیں اور امام بخاری رہی اللہ اس میں سب سے پہلے یہ حدیث لائے وہ پڑھ دینے کے بعد ان کی صاف گوئی کو بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو حدیث لائے ہیں وہ یہ ہیں کہ آنا اعلی ہاؤزی میں اپنے حوض پر ہوں گا ان تضر میں انتظار کروں گا کہ کون کون میرے پاس آتا ہے فیو خزاس مندونی اکول کچھ لوگ جو ہے میری طرف آ رہے ہوں گے تو ان کو پکڑ لیا جائے گا کبھی آتا حدیث میں باہنے طرف سے میرے بائیں طرف سے پکڑ لیا جائے گا اور فرشتے انہیں ماریں گے اور میری طرف نہ آنے دیں گے میں کہوں گا امتی میرے امتی ہیں یہ سارے کہا جائے گا لا تدری تو نہیں جانتا مش کہا یہ الٹے پاؤں پھر گئے قال ابن کا ابن ابھی ملکا جو تابعی ہے انہوں نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فوراً کہا اللہ اے ہمارے جلال نعوذ ان الجلالکرم کا نقطاً اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں کے بل پھر جائیں دین سے اور فتنے میں ڈال دیے جائیں آزمائے جائیں اور تکلیف میں مبتلا ہوں پھر دوسری بھی روایت اسی ایک واقعہ پر ہے تیسری بھی اسی ایک واقعہ پر ہے گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ فتن کا آغاز اس مصیبت سے ہوگا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہیں گے کہ یہ تو میرے امت ہی ہے ان نہ یہ میرے امت ہی ہیں ان کو میری طرف آنے دو تو پھر یہ بھی کہا جائے گا ان کا لاتدری تو نہیں جانتا ماں بد دلو تیرے بعد انہوں نے دین میں کیا تبدیلیاں واقع کری کس کس چیز کو دین کے طور پر رائج کر دیا دین کیا ہے ہر وہ عمل ہر وہ عقیدہ ہر وہ قول جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب تلاش کرتا ہے اللہ کی محبت تلاش کرتا ہے اور سمجھتا ہے یہ کام یہ عقیدہ اور یہ عمل اللہ کو محبوب ہے وہ عمل دین ہے اس کا آج بے شمار اعمال ہے پیچھے عید ملاد النبی گزرا جن کو لوگ اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے نیک نیتی کے ساتھ بعض لوگ اس پر خرچ کرتے اور بعض لوگ اس کے لیے بہت تکلیف اٹھاتے مگر یہ ساری رائے گاہ ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فرشتے بتائیں گے ان نقط لا قدری تو نہیں جانتا معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے اللہ ہی جانتا ہے بعد میں کیا ہو رہا ہے ما بدلو دلو باد تیرے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں تیرے دین میں واقع کر دی کس کس چیز کو اسلام میں داخل کیا اور اسلام بنا دیا جبکہ وہ اسلام میں سے نہیں تھی فاقول تو میں کہوں گا سوہ کل سوہ بدل لمب بد پھٹکار ہو پھٹکار ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد دین کو بدل دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں گے ان کی طرف توجہ نہ کریں گے یہ کتنی بد نصیبی ہے تو امام بخاری رہی اللہ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا باب ولاحداس ان الفتن غالباً ان نما تن شو ابن حجر کہتے ہیں امام بخاری غالباً یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بداخت ہے یہ فتنوں کا دروازہ ہے ہمیشہ فتنے یہی سے نکلتے ہیں جو لوگ اس چیز پر رکے رہتے ہیں جس پر اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے اور اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتے اس معاملے میں خا ان کے خلاف وہ فیصلہ یہ عجولو عدل کرو خا تمہاری اپنی جانوں پر فیصلہ یہ آن پڑے یا تمہارے اقربا پر یہ اقرب القوا ہے تقوی کے قریب ہے اور اس شخص کو وقاف کہتے حدیث کی زبان میں جو قرآن و سنت سے جب حکم بتلایا جائے تو اسی وقت وہیں پر ٹھہر گئے اور اپنے عمل سے رک جائے اگر وہ غلط تھا اگر وہ زیادہ کر رہا تھا دین میں تو واپس آ جائے اگر کم کر رہا تھا تو فوراً اسے پورا کر لے اس لیے عمر کے بارے میں آتا ہے کتاب الاعتصام بالکتاب کتاب میں امام بخاری لائے ہیں رحی اللہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ایک طبعی کو بہت عزت حاصل تھی کہ عمر ان کو شریک کرتے تھے جو دین کے اندر سب سے زیادہ جاننے والے اور عمل کرنے والے ہوں بے شک وہ چھوٹی عمر کے ہوں جیسے ابن عباس بھی تھے جو بالکل چھوٹی عمر کے تھے بڑے بڑے بوڑھے صحابہ بھی تھے رضوان اللہ علی مجمعین تو ایک دوسرے شخص کو بھی یہ تابعی لے آئے جو کہ اجڑ تھا اور ادب کی زبان نہیں جانتا تھا اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گستاخی کے ساتھ کہا کہ ہمارے اندر تو بالکل صحیح فیصلہ نہیں کرتا اور ہمارے حقوق جو ہے وہ نہیں دلواتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک جلالی آدمی تھے اللہ کے لیے غیرت والے تھے انہوں نے کوڑا پکڑا یا کوڑے کے بغیر قریب چاہا کہ اس پر برس پڑے تو اسی وقت ایک تابئی نے جو لے کر آیا تھا یہ آئے پر بھی سلامہ جب ان سے جو حال بات کرتے ہیں تو یہ ان کو سلام کرتے ہیں اور اپنا دامن ان سے بچاتے عمر کانا نا عمر وقاف تھے عمر کو وہی بریک لگ گئی اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ جہاں تھا وہی رک گیا زبان جہاں تھی وہی رک گئی اور جسم جہاں تھا وہ ساکت ہو گیا یہ تھا صحابہ کا حال رضوان اللہ علیہ وطب آج کا دیکھیے ایک عجیب نمونہ کہ یہ لائے روایت بہت سے محدثین زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمل کے واقعہ کے دن کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے کہا کہ اے زبیر خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے اور تم آج جمل میں آ گئے ہو یہ جو جمل کا واقعہ ہے آج تم سارے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں اس خلیفہ کے خون کا مطالبہ لے کر آئے ہو تو تم اس وقت کدر تھے تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا اور ہم یہ سمجھتے تھے صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین فرمائے نہ صبح ہم یہ گمان نہ کرتے تھے انا لہا کہ ہم اس آت کا اہل بنیں گے ود تک ڈر فتنے سے اس آزمائش سے اس مصیبت سے لاط سی بن غلط خاص جو صرف تم میں سے ظالموں کو نہیں پہنچے گی ہم اہل بدر بدر کی جنگ میں شرکت کرنے والے بڑے بڑے مقام والے صحابہ لم نکم ہم یہ گمان نہ کرتے تھے کہ ہم بھی اس آئے کے تحت آ جائیں گے کہ فتنہ ہمیں بھی پہنچ جائے گا وقعت وقعت کہ یہ فتنہ ہمارے اندر بھی داخل ہوا اور ہمیں بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا یہ ان کا عجز ہے خولا بنتے ثالبہ کو دیکھے رضی اللہ ہوتا اعلی صبح کے وقت آئی ہے خامد نے ماں کہہ دیا ہے جدائی ہو گئی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئی ہے انتہائی آجلی کے ساتھ قرآن کیا تھا لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایات کرتی ہے اس قدر بلک بلک کر شکایات کرتی ہے کہ حسن میرا کھا لیا جوانی میری بیت گئی بچے لے کے کہاں جاؤں ان کو کہاں سے کھلاؤں گی چھوڑتی ہوں تو میرے پلے کیا رہا جوانی بھی گئی حسن بھی گیا اور بچے بھی گئے اے اللہ کے رسول کوئی گنجائش گنجائش کہاں سے نکالے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا وقاف تو اللہ کا نبی محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو یہ حکم ہوا تھا اور ہمیں حکم سنایا جا رہا لا تخما لئی علم اے نبی زبان نہیں کھولنی اس معاملے میں جس کا آپ کو علم نہیں ہے وہی نہیں آئی آپ کے پاس کیونکہ ان اول اول کو آدھا یہ آنکھیں کان اور دل ان ہر ایک سے میں سوال کرنے والا کبھی خولا بنتے طالبہ آسمان کی طرف دیکھتی تش تکی عل کبھی اللہ کے سامنے روتی ہے کبھی نبی کے سامنے اپنے دکھ پیش کرتی ہے اللہ کے نبی بالکل کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ وقاف ہیں وہ اللہ کی حدود پر رکے ہوئے ہیں وہ دین اپنی طرف سے بنانے کی اجازت نہیں دیے گئے نہ زیادہ کر سکتے نہ کم کر سکتے جتنے فتن آج آپ دیکھیں گے ان کی جڑ میں دین کے اندر اضافہ یا کمی ہوگی اس کے علاوہ نہیں ہے سب سے پہلا فتنہ جو اٹھا وہ خوارج کا فتنہ تھا انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ جب مختلف فسق دیکھے جن کا ذکر اس حدیث میں بھی آ رہا ہے یہی پر کتاب الفطر میں امام بخاری ایک روایت لائے ہے یہ روایت ہے تیسرے نمبر پر باب تیسرا ہے قول النبی صل... باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی اللہ کو غیر صفحا میری امت کی ہلاکت چند چھوٹی عمر کے لڑکوں کے ہاتھ میں ہے جو قریش میں سے ہوں گے کو جو ہے یہ الغلیم کی جمع ہے اور یہ چھوٹی عمر والے لڑکے کو کہا جاتا ہے بلکہ انہوں نے کہا امام ابن حجر نے اور یہی بات زیادہ صادق آتی ہے کہ یہ چھوٹی عمر کے لڑکے کو بھی کہا جاتا ہے وقت یوتلا اور اس کا اطلاق غلیم کا اس پر بھی ہوتا ہے جو غیلف العقل ہو جوان ہو مگر اس کی عقل کام نہ کرتی ہو عقل کا کمزور ہو و تدبیر اسے تدبیر بھی نہ آتی ہو دین کے علم میں راس نہ ہو وہ دین اور دین اسی لیے صفہا کہا بے وقوف لو یہ غلام ہے چند جن کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی اس وقت میں صرف اور یہ کون تھے یہ اموی جو ہے خاندان کے وہ حکام تھے جن کے اندر دین کی پورا رسوخ نہیں تھا یہ حدیث جب ابو ہریرا نے بیان کی تو اس وقت مروان بیٹھا ہوا تھا مروان حاکم تھا مدینہ کا کی طرف سے رضی اللہ تعالی ان تو قال ابو ہریرا سمیات المصدوق میں نے سچے سے سنا جس کی اللہ بھی تصدیق کرتا ہے لوگ بھی اسے سچا مانتے اہل ایمان اور فرشتے بھی اس کی سچائی کے گواہ ہیں کہا ہلاکت امتی علی یدی اللہ من قریش میری امت کی ہلاکت قریش کے چھوٹے لڑکوں کے ہاتھ ہوگی یا عقل کے چھوٹے لوگوں کے ہاتھ ہوگی بے وقوف ہو گئے فکا المران مروان نے کہا لنت اللہ علیہ ان چھوٹی عمر والوں اور چھوٹی عقل والوں پر لانت ہو ان کی چھوٹی عقل کی وجہ سے حماقت کی وجہ سے اور ان کی چھوٹی عمروں کی وجہ سے فقال ابو ہرا تو ابو ہریرا نے کہا لے اگر میں چاہوں ان اقول تو میں کہہ دوں بنی بنی فلاں لفاش اگر میں کہنا چاہوں کہ یہ فلاں فلانے فلاں مجھے معلوم ہے میں کہہ دوں یہ راوی کہتا ہے کن ترجو ماں جدید میں اپنے دادا کے ساتھ نکلا کرتا تھا بنو مروان کی حکومت میں جب کہ وہ شام کے مالک ہو گئے ام تو میں ام حکام کے معاملہ میں یعنی ان کے ساتھ کہیں کو کام کے لیے اموی حکام کے پاس اپنے دادا کے ساتھ جایا کرتا تھا تو میرا دادا یہ کہا کرتا تھا سعید بن یہ دادا کا نام ہے سعید بن آس یہ بہت بڑے آدمی ہیں بہت بڑے امام ہیں جب ان کے ساتھ میں جاتا تو میرے دادا کہتے کہ میں گمان کرتا ہوں یہی ہیں جن کو ابو ہریرا کہتے تھے یعنی اموی حکام جنہوں نے شریعت کے اندر بعض چیزوں میں زبردست قسم کی سستی کی کہلی کی اور اس کا نقصان شدید ہوا جیسے حجاب جیسے حکام مقرر کیے جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا اور صحابہ رضوان اللہ علی مجم تک کو قتل کروایا تو یہ لوگ ہیں ابو حریرا ان کا نام لے سکتے نام کیوں نہیں لیتے تو میں یہ بھی عرض کر دو کہ ابو حرارا نام کیوں نہ لیا کیونکہ دین میں عقل اور سمجھ کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات بھی کی جائے وہ اصلاح کے لیے کی جائے یہ سارے کا سارا دین اور تمام ادیا جو آسمان سے شریعت نازل ہوئی ہے ان کے پانچ مقاصد بیان کرتے ہیں علماء دین کی حفاظت عقل کی حفاظت عزت کی حفاظت مال کی حفاظت نسل کی حفاظت اگر یہ پانچ چیزیں جو ہیں ان میں فائدہ ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے دین ہے اگر دین کی حفاظت نہیں ہوتی تو باقی سب حفاظتیں بےکار ہیں دین کے ساتھ باقی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے اگر یہ ہوتی ہے اصلاح تو بات کی جائے گی اگر اصلاح کی نسبت فساد زیادہ ہوتا ہے ہلاکت زیادہ ہوتی تو بات نہیں کی جائے گی ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایک دوسری بخاری کی حدیث ہے جو کتاب العلم لائے کہ ل ح دست اگر میں ان کے نام بتا دوں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت کا باعث ہوں گے حکام ہے یہ اس وقت کے یہ بنو امیہ کے حکام ہے اگر میں ان کا نام لے لوں تو کیا ہوگا لکتا تم حاضل تم میری یہ بلعوم اوم کاٹ دو گے یہ میرا حلق کاٹ دو گے جس سے میرا کھانا نیچے اترتا ہے ابو حرارا قتل کر دیا جائے گا ایک تو ابو حرارا کو جان بچانا ہے اور دوسری بات ہے کہ اگر وہ بتاتے ہیں تو ان کی حکومت مضبوط ہے حکومت تو توڑی نہیں جا سکتی اس سے خارجی قسم کے لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور مسلمانوں کی ہلاکت پہلے سے بھی زیادہ ہوگی تو ابو حرارا کو تو دین کی سمجھ تھی انہوں اس بات کو اپنے اندر سما لیا اور نہیں بتایا اور اصلاح کی بجائے کتنا برپا نہیں کیا کیونکہ اصلاح کے بھی طریقے ہیں جو کہ علماء سے سیکھنے پڑتے ہیں کہ کہاں کون سی بات کرنی ہے اور کس وقت کرنی ہے توحید خالص کا معاملہ ہو تو رکنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے بڑی مسلحت کوئی نہیں ہے ابو بصیر ترطوسی حافظ اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ توحید کے لیے یہ مسلحتیں اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں میں قتل و غارت ہو جائے گی لوگ برباد ہو جائے کہ تو توحید سے بڑی مسئلہ کوئی نہیں ہے جس وقت توحید کے اندر نقص پیدا ہو رہا ہو لوگ شرک میں مبتلا کیے جا رہے ہو اس وقت رکنا نہیں ہے لا یوزو تاخیر البیان عن وقت الحاجہ یہ فکہ کا اصول ہے کہ جس وقت حاجت ہو کسی بیان کی اس وقت رکا نہیں جاتا سب سے زیادہ توحید باری تالا کو ننگے چیسے طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت ہے اسی لیے ابو بصیر فرماتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین پر کون صحابہ موسا علیہ سلاط والسلام کے اصحاب ان پر یہ جو تکلیف آئی کہ انہوں نے بچڑے کو پوجا پھر توبہ کرنا چاہی تو پھر اللہ تعالی نے جو حکم دیا وہ اتنا سخت حکم تھا کہ پورے قرآن میں پوری تاریخ اسلام میں آدم علیہ صلاح وسلام سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھ لو وہ کہتا ہے اتنا سخت حکم اللہ تعالی کا کسی معاملے میں نازل نہیں ہوا کہ فقتلو خود اپنے آپ کو قتل کرو چھڑے پکڑ لیے گئے تلواریں پکڑ لی گئیں اور پھر تاریخ گھٹائیں چھا گئیں پھر وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا وہ قتل کر رہے تھے اور لوگ قتل ہو رہے تھے یہاں تک کہ سیدہ موسا علیہ سلاحت وسلام اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے اور امت کی ہمدردی جو نبی سے زیادہ رسول سے زیادہ کسی میں نہیں ہوتی ان کا سینہ ابڑ رہا تھا لوگوں کلمہ گو لوگوں کی محبت کے لیے وہ اللہ سے التجا کر رہے تھے جس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن خیمے کے اندر اللہ کے سامنے رو رہے تھے موسا کے اس رونے نے اللہ تبارک مطالعہ کی رحمت کو جوش دلایا اور یہ بادل ہٹ گیا اس وقت تک ستر ہزار لوگ قتل ہو چکے تھے ابو بشیر ترتوسی کہتے ہیں اور جمہوریت کے اندر بھٹکنے والوں توحید کو چھوڑ کر ان حکام کے لیے نرمی اختیار کرنے والوں جنہوں نے کفر بواہ کر تقاب کیا ہے توحید سب سے بڑی مسلح تم کس کو کس پر قربان کر رہے ہیں تم نے ناجائز فائدہ لیا ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے یہ عمل ایسا نہیں تھا یہ لوگ جو بنوان مر... بروا... بر... بنو مروان سے تھے حکمران بنو امیہ سے یہ کفار نہ تھے یہ موحدین تھے یہ مسلمین تھے انہوں نے پوری شریعت کو نافذ کیا ہوا تھا یہ کفار سے جہاد کرتے تھے یہ حج کرتے تھے یہ نماز کا نظام قائم کرتے تھے یہ انصاف کو قائم کرتے تھے ان میں نقص آ گیا تھا نقش اور بات ہے اور نقد اور بات ہے نقش اور نقل میں فرق معلوم کیجئے نقش جھا دینا ہے نقش کمی کرنا ہے یہ حکام کمی کر رہے تھے اللہ کے دین کی حکومت میں حکومت الہیہ میں کمزوری آ رہی تھی وہ ملوکیت کی طرف مائل کر دی گئی تھی ملوک بادشاہوں کی طرف یہ لوگ اپنی بعض حرکتوں کو دین کے معاملات میں ناجائز طریقے سے داخل کر رہے تھے مگر یہ ہر صورت اسلام میں تھے اور مسلمان خلاطین تھے مسلمان خلافہ تھے ان کے خلاف اٹھنے کی اجازت نہ تھی الا یہ کہ ان کو تبدیل کر کے کوئی صالح حاکم لایا جا سکے اس سے بھی زیادہ وہ ممکن نہ تھا اس لیے ابو حرارہ نے فساد نہیں مچایا اسی سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اگر کہیں بداسی امام ہے اور مسجد ایک ہی ہے تمہارے شہر میں اور تمہارے اندر قوت ہے اسے بدلنے کی تو اسے فوراً بدل دو اور اہل سنت کا امام نافذ کرو اگر قوت نہیں ہے تو کورتے رہو اللہ کے لیے یہ تمہارا کرنا بھی عبادت ہے اس کو بدلنے کے لیے ماحول بناؤ پلیٹ فارم تیار کرو یہاں تک تم اسے بدل دو یہ نہ کرو کہ اسے بدلتے پلتے ایسا فساد مچاؤ کہ یہ مسجد نہ تمہارے ہاتھ میں رہے نہ بداتی کے ہاتھ میں رہے یہاں مشرک آ جائے غیر اللہ کی پکار لگانے والا جمہوریت کو اپنا دین سمجھنے والا اور جمہوریت کے مقابلے میں اسلام کی پرواہ نہ کرنے والا قبر بھی پوچھ دینے والا جمہوریت کے لیے خاص کا عقیدہ ہو کہ ایک دانہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا مگر جمہور کے لیے ووٹوں کے لیے مینڈیٹ کے لیے اکثریت کے پریشر کے لیے یہ قبر بھی پوچھ دے وہ نہ ہو کہ یہ مسجد نہ تمہارے ہاتھ میں رہے نہ ان توحید والوں بدتیوں کے ہاتھ میں رہے بلکہ وہاں شریف مشرق جو ہے قابض ہو جائے تم پھر بہت بڑے احمق ہو گئے مگر اگر اس مسجد میں مشرق امام ہو تو پھر پیچھے نماز نہیں پڑنی کفر ببا کے لیے توحید سے بڑھ کر کوئی مسئلہ حق نہیں یہ ناجائز طریقے سے فکر ابواب سے بات نکالنا غلط ہے تو خواہش وہ تھے جو سب سے پہلا فکر تھا امام بخاری رحمہ اللہ رحمتن واسعہ بہت, بہت بڑے فقیر ہیں آپ نے سب سے پہلے کتاب الفطر میں جس حدیث کو درج کیا وہ یہ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض پر پانی پلانے کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے وہ حوض جس کے آبخورے اور پیالے اتنے ہیں جتنے آسمان کے شکارے اور وہ جو اس سے پانی پیے گا پھر پیاس کی تکلیف میں کبھی بھی مبتلا نہ ہوگا اس سے بعض اوقات مجھے یہ وہاں آتا ہے یہ شیطانی ہے اگر آپ کو آئے تو دور کر لیں کہ جب پیاس ہو تو پانی کا مزہ خاص ہوتا ہے اس سے مراد وہ پیاس نہیں ہے اس سے پیاس سے مراد وہ تکلیف دے پیاس ہے جس کے بعد انسان کی زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں اور اس کی روح جو ہے وہ اس کے حلق میں آن اٹکتی ہے یہ وہ پیاس شدت کی تکلیف دے پیاس ہے وہ کبھی نہ ہوگی پانی کا مزہ یقیناً آئے گا جنت میں اور اتنا مزہ ہوگا کہ جو مزہ کوئی آئین نہیں ہے راحت جس نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں ہے کوئی بشر نہیں جس کے قلب پر بھی ان کا دل پر بھی کبھی ان کا ان نعمتوں کا اصل کیسی گزری ہو وہ ایسی نعمتیں تو وہ نعمت یقینا پانی جو ہے اور وہاں کے مشروبات ان کا مزہ بہت آئے گا کیونکہ آدمی جب رمضان میں ہوتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ پانی میٹھا بھی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں پتا چلتا رمضان کے اندر جو ایک کترا وضو کا پانی کے ذریعے اس کے حلق میں جاتا ہے اور چمٹتا ہے وہ ایک خاص مٹھاس لیے ہوئے اور پتہ چلتا ہے کہ پانی اتنی شاندار نعمت ہے کہ ہم نے تو اللہ کا شکر ادا کرنے میں بڑی مختلف لگی تو امام بخاری سب سے پہلے یہ حدیث لائے ہیں کہ ان کے وضو کے آغاز چمک رہے ہیں وضو کے آغاز اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصحابی میرے اصحاب ہیں میرے, اصحاب ہیں میرے لوگ ہیں میرے امتی ہی ہیں ان کو آنے دو فرشتے مارتے ہیں اور ان کو اللہ کے نبی کی طرف نہیں آنے دیتے ان کا جرم کیا ہے انہوں نے لاتدری تو نہیں جانتا غیر ہوں کا تیرے باپ انہوں نے تیرا دین ہی بدل دیا تیرے دین میں نئی چیزیں داخل کی خوارد نیک نیت تھے اتنے نیک نیت تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری نمازیں ان کے نمازوں کے مقابلے میں کوئی شے نہ ہوگی تمہارے روزے ان کے روزے کے مقابلے میں کوئی شے نہ ہوں گے یہ ساری رات عبادت کرتے تھے ان کے چہرے زرد ہو جاتے تھے ان کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی یہ بال رکھتے ہی نہیں تھے یہ اپنا جو ہے حلف کروا دیتے تھے شاید اس لیے کہ وضو میں اور مسا میں کوئی کمی نہ رہ جائے یا غسل میں یہ انتہا درجے کی شدت کرتے تھے اپنے اوپر اور یہ لوگ اپنے تہبت کو اتنا اوپر اٹھاتے تھے کہ ان کی آدھی پنڈلیاں جو ہے ننگی ہوتی تکوا اور زبردست اللہ کا خوف تھا مگر شدت شدت کیا انہوں نے جب بنو امیہ کی یہ خرابیاں دیکھی جس کا ذکر ابو ہریرا نے کیا اور کہا کہ اگر میں ان کے نام لے لوں تو ابو ہریرا کی گردن کاٹ دی جائے اب لوگوں نے یہ کہا کہ ابو ہریرا جو ہے رضی اللہ تعالی و غیر کی باتیں جانتے تھے اللہ کے نبی نے بتائی ہوئی تھی انہوں نے بتائی نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ جس کو چھپانے سے ابو حرارا مجرم ہوتے تو ابو حرارا کبھی نہ چھپاتے خا ان کی گردن کاٹ دی جاتی کیونکہ ابو حرارا یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ ساٹھ ہجری سے پہلے ابو حرارا کو موت دے دینا جب فتن جو ہے ظاہر ہوں گے اور جب گولہ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں اور چھوٹی عقلوں والے حکمران ہوں گے ابو حرارا کو اس سے پہلے اپنے پاس بلا لینا تو یہ ابو حرارا رضی اللہ تعالی میں جانتے تو ابو ہرارا نے نہیں بتلایا یہ خارجی جو ہے انہوں نے کہا نہیں اس کا علاج یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے سب کفار ہیں کبیرہ گناہ کرنے والوں کو اللہ کبھی نہ بخشے گا یہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ کیا اللہ کے دین میں یہ بات نہ تھی اتنا کہنا چاہیے جتنا اللہ کے دین میں صرف نیکی پھیلانے کے لیے کوئی شخص نفلوں کو فرض کرے تو وہ دین بنانے والا ہے کوئی شخص صرف اس لیے کہ مثلاً توحید والے لوگ نوافل چھوڑ دیں وہ آئیں فرض نماز پڑھے اور چلے جائے اور عرب میں ایسے لوگ ہم نے دیکھے فرض نماز پڑھتے تو وہ مجرم نہیں ہے وہ اللہ کا فریضہ پورا کر گیا اب ہم اسے ابھار سکتے ہیں کہ بھائی نوافل پڑھ سنتیں پڑھ اللہ کے نبی علیہ السلط اسلام نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے فرائض کے اندر جو کمی ہے وہ پوری ہوتی ہے کیوں خام خواب میں آپ کو نقصان میں ڈالتا ہے مجبور نہیں کر سکتے ہاں اگر ہم یہ کریں نیک نیتی کے ساتھ کہ یہ بھی نہ کرنے والا گناگار ہے تو یقیناً وہ تو گناگار ہوگا نہیں ہوگا ہم مشرک ہو جائیں گے چھوٹا معاملہ نہیں شیخ شیخلوانی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ جس نے صبح کی دو سنتوں کو چار کہا باوجود اس کے کہ پوری امت جمع ہے کہ صبح کی نماز میں دو سنتیں ہیں اس پر یہ واضح کر دیا گیا کہ پوری امت کے علماء جمع ہے دو سنتیں کوئی چار کہنے والا نہیں وہ کہتا نہیں میں چار کہوں گا اور چار کہتا ہے ہار جب مشرق ہار الملہ یہ مشرق ہے ملت اسلامیہ سے خارج مرتب ہے روزے نماز حج زکات چار سنتیں پڑے اس لیے کہ اس کو کیا اجازت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ سلاۃ وسلام کے دین میں اپنی طرف سے پچھر لگائے اور جو کوئی ان کو فرض کہہ دے تو یہ کسی کو اختیار نہیں دیا گیا اس واسطے خوارج نے اضافہ کیا اور وہ ایسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک برے لوگ قرار پائے کہ محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابھی باؤں کہ میں انہیں پالوں تو آد و ثبوت کی طرح ہلاک کر دوں یہ جہنمیوں کو کتے ہیں اس سے بڑھ کر ان کی ذلت اور کیا ہوگی اور علی نے انہیں گاجر و مولی کی طرح پہ تیز کیا اور جنہوں نے دین کو کم کیا وہ کون ہیں UH! وہ کہتے ہیں کہ توحید میں بھی نرمی اختیار کرو ہر چیز میں نرمی اختیار کرو زیادہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے عموماً دین میں اضافہ کرنے والے یہ نیک نیت لوگ ہوتے ہیں اکثر اور نیک نیتی کی وجہ سے اللہ کے اور قریب جانے کی وجہ سے اضافہ کرتے ہیں جیسے وہ تین صحابی جن کا ذکر صحیح بخاری میں ہے رضوان اللہ علی مجمعی تینوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی تو اگلی پچھلی سب خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہم تو نبی نہیں ہیں امتی ہیں بڑے سخت گناگار ہیں ایک نے کہا میں تو کبھی عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا دوسرے نے کہا میں تو ہر روز روزہ ہی رکھا کروں گا تیسرے نے کہا میں نے تو رات سونا ہی دی عبادت ہی کرتا رہوں گا یہ چلے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اقوال سن لیے فوراً حکم دیا ان کو واپس بلایا جائے واپس بلایا کہا میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں میں قربت بھی کرتا ہوں اپنی ازواج کے ساتھ جدا بھی رہتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں روزے چھوڑتا بھی ہوں تم میری سنت کی پیروی کر کے ہی نجات پا سکتے ہو میری سنت کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں معلوم ہوا کہ نیکی کی شدت میں جب صحابہ نے یہ کرنا چاہا تو ہم سے بھی ہو سکتا ہے تو اس میں جب کوئی ہمیں روکے تو ہم وقاف ہوں وقاف کیا اسی وقت رک جانے والا اسی وقت رک جانے والا ایک شخص جس کو نہیں معلوم حدیث کا روزے کا وقت ختم ہو گیا اب وہ ذرا آرام سے روزہ کھولتا ہے ادھر ادھر پھر رہا ہے کہتا ابھی پانی پی لیتا ہوں کیونکہ وہ زیادہ صبر کرنا چاہتا ہے نیکی کا عام تقاضا یہی ہے کہ اس کو دیکھو لوگ دوڑ کر پانی کی طرف گئے کھجور کی طرف یہ کتنا صالح آدمی ہے یہ پرواہ نہیں کرتا یہ بڑے آرام سے سارے کھا لیتے ہیں تو پھر ایک کھجور کھاتا نماز پڑتا ہے کتنا صابر ہے نہیں اس کو بتایا گیا لا يزال الناس بھی خیر بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے ما عجل الفطر جب تک روزہ کھولنے میں اختیار کریں گے اگلے دن ہم نے دیکھا سب سے پہلے اس نے روزہ کھولا ہاں ماں وقاف یہ وقاف یہ ہے اللہ کے رسول کے حکم پر رکنے والا اللہ علیہ وسلم اسے جمہوریت کا احساس دلایا اسے احساس نہیں تھا کہ میں تو اللہ کے دین کے مقابلے میں ایک دین میں داخل ہو چکا ہوں وہ وقاف تھا ہم نے ایک اپنے دوست کے ساتھ بات کی وہ نیب کا تھا نیشنل عوامی پارٹی کا اور اس نے کہا کہ میں نیشنل عوامی پارٹی میں اس لیے ہوں نیکی کا جذبہ دیکھی اس میں نیکی کا جذبہ تھا اس نے کہا کہ میں ابھی اگر ان سے جدائی کر لوں یہ میری بات نہیں سنے گی میں نے سو بندے توحید والے کیے ہیں ان میں سے اس لیے کہ میں ان کے جذبوں میں بھی جاتا ہوں میری نمائندگی باقی ہے یہ مجھ سے سن لیتے ہیں سننے کے بعد میرا اثر ہو جاتا ہے الحمدللہ میں نے سو بندے توحید میں داخل کیے یہ ایک سمرا تھا یہ کہتے سمرا کہتے پھل کو ایک غلط طریقے سے پھل آیا تھا یہ پھل دلیل بن جایا کرتے ہیں پاکستان بنا ایک جاہلیت کی تحریک کی بنیاد پر جس تحریک کا مطالبہ کبھی اسلامی حکومت کا قیام نہیں تھا جب وہ بن گیا تو پاکستان میں ہمیں بڑے فائدے حاصل ہیں ہم نہ شکرے نہیں بہت ہمیں فائدے ہوئے اس واقعہ سے اب یہ فوائد دلیل بن گئے کہ یہ تحریک بھی اسلامی تھی کسی نے اپنی لڑکی ایک بدترین مشرق کو دے دی جو قبر پوچھ تھا جو جمہوریت میں لت پت تھا جو منکر حدیث تھا اس کی لڑکی ذہین تھی خوبصورت تھی ادب و آداب تھے سلیقہ شار تھی اس کا خامد اس کی محبت میں اس سے سنتا رہا اور بہت بڑا توحید والا بن گیا اس کی اولاد نے مسجد توحید کو بھر دیا اب کیا ہم جائز سمجھے کہ اپنی لڑکیاں مشرقوں سے بیا دیا کریں تاکہ یہ جا کر ان کے اندر تبلیغ کرے و وہ شادی وارد نہیں ہوئی وہ نقا وارد نہیں ہوا وہ بچکاری تھی اس لیے سمراٹ پھل کبھی دلیل نہیں بنا کرتے یہ ہمارا جو دوست تھا خاصہ خیلا میں گل خان گل اس کو جب ہم نے کہا تو اس کے لیے دلیل تھی کہ سو بندے میں نے توحید والے کر دیے نیشنل عوامی پارٹی میں میرا نام موجود ہے اگر نام بھی کٹ گیا تو پھر یہ میری بات نہیں سنیں گے ابھی میری بات سنتے ہیں ابھی انہیں امید ہے کہ ہمارا ہے جب ایک ہمارے دوست نے نام لینا مناسب نہیں ہے اللہ ہر ایک کو ریا سے بچائے جب آمین ایک دوست نے قائل کر لیا کہ تم تو اس طرح جمہوریت جو اسلام کے مقابلے میں ایک دین ہے اور شرک ہے اور ایک بت ہے تم اس کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ ہو تمہارا نام ان کی لسٹ میں شامل ہے اللہ کو کیا جواب دو گے ساڑھے دس بجے اسے سمجھ آئی اس نے کہا اب اور بات نہیں کرے گا سمجھ آ گئی ختم اب رشتہ ختم نیشنل عوامی پارٹی پھر جب ہم نے اس سے کہا کہ یہ جھنڈا کیسا لگا ہوا ہے یا شاید ہم نے واپسی پر دیکھا یا اس وقت دیکھا کہ یہ جھنڈا تمہارے گھر پر موجود ہے اس نے جھنڈا بھی اتار کر پھینک دیا یہ ہے وقاف رکنے والا اللہ کی بات پر اللہ ہمیں ایسے بنا دیا یاد رکھیے کہ دین کی خیر اسی میں ہے کہ ہم اپنی طبیعتوں کو اور اپنے لاشعوری تکبر کو ملیا کر لیں قرآن و سنت کے آگے اور اسی وقت جھک جایا کریں جس وقت قرآن و سنت سے ہمیں کوئی بات بیان کی جائے اور مسلح اور مقصدہ یہ سیکھے اپنے آئماں سے بے شک آج کے حکمران کفر بواہ کے مرتکب ہیں ننگے چفر کے ان کا کفر مغلط ہے مرکب ہے ایک کفر نہیں لوگ اسلام کی چھتری کے نیچے زندگی گزار رہے کئی سو سال لوگوں نے یہ زندگی اسی طرح سے گزاری چھ سو, سو سال لوگ اس طرح زندگی گزار رہے تھے کہ اسلام کی شریعت چل رہی تھی یہاں تک کہ تاتاری مسلمان ہوئے انہوں نے اسلام کا نظام ختم کیا چنگیز کا نظام نافذ کر دیا اب اسلام کے نیچے جو نہیں چاہتا وہ بھی اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے ہو سکتا ہے تربیت کے ساتھ وہ اچھا مسلمان بن جائے پہلے کنارے والا مسلمان تھا اب ان ظالموں نے ہم پر نظام بیکفر کا تان دیا ہمارے اوپر اس, کا, اس کی کناب کو تان دیا مجبور ہے اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ان کورٹس میں ان عدالتوں میں ہمیں گسیٹ کر لے جایا جائے, جائے گا جو کہ عدالت عدل کبھی کر ہی نہیں سکتی اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی مطابقت شرط نہیں ہے قانون کے لیے قانون پاس ہوتے ہیں یہ شرط نہیں ہے کہ اللہ کے دین کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے مخالف ہو تو غلط ہے نہیں شرط یہ ہے کہ وہ عوام کے بورڈ کے ساتھ پاس ہو جائیں یہ جمہوریت جو ہے یہ ایک دین کی طرح آج حاکم ہے تو ان حالات میں جب ان کا کفر یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو کافروں کے حوالے کیا اور کافر کی حمایت کی مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے گردنوں پر بے شمار مسلمانوں کا خون ہے اور یہ دن اور رات لوگوں کو آزاد چھوڑے ہوئے کو چاہے قبر پوج لے کو چاہے مسجد توحید بنا لے کوئی چاہے تو تمام صحابہ رضوان اللہ عالم اجمین میں سے سوائے خطرہ کے سب کو کافر کہہ کے کتاب لکھ دے چھاپ دے صحافت کی آزادی ہے زبان کی آزادی حدریت ہے جو مرضی کو کرے جس کو بھی اسلام کا وہ طریقہ سمجھتا ہے اس طریقے کے مطابق تبلیغ کرے کتابیں چھاتے جلسے کرے تقریریں کرے لوگوں کو گمراہ کرے ٹی وی پر آئے ریڈیو پر آئے ان کی پوری سرپرست کی اس سارے کفر کے بعد ان کے خلاف خروج واجب ہے ان کے خلاف نکلنا ان کی حکومت کو ختم کرنا بغاوت کرنا فرض ہے مگر ہاساب قدرتی قدرت کے مطابق اگر استطاعت نہ ہو تو نہیں ہے اگر استطاعت نہیں تو واجب اپنی جگہ پر ہے مگر اس استطتا کے نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت تک تلا ہوا ہے جب تک استطاط نہ ہو جب استطتا آ جائے تو ایک منٹ کے لیے بھی ان کی بغاوت سے رکنا حرام ہے اس سے پہلے بغاوت کرنا بھی حرام ہے یہ علماء سے سیکھا جائے گا ایک آدمی اصلاح کرتا ہے وہ کہتا ہے مسجد کے اندر لوگ باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ خرابی ہے مسجد مثلا یہ مسجد بہت چھوٹی ہے اس میں ایک کونے میں بات کی جائے ضروری بات بھی کی جائے تو سب کی دماغ خراب ہوتی ہے مگر بعض اوقات ضروری باتیں کرنا ہوتی ہیں اور وہ کرنا بھی جائز ہے تو اس میں ذرا زیادہ احتیاط کی اب کوئی اس کو منع کرنا چاہتا ہے یہ اس کی نیت نیک ہے اب وہ اصلاح کے لیے اٹھا ہے اللہ رب العزت اس پر برکتیں نازل کرے آمین مگر ہوتا کیا ہے جہالت کی وجہ سے کہ وہ طریقہ نہیں جانتا سنت وہ بجائے اصلاح کے فساد کا باعث بنتا ہے جن کو منع کرتا ہے ان کے ساتھ خود اپنے کنٹرول کو کھو دیتا ہے اور اس کے بعد مسجد کے اندر وہ شور و غوغہ برپا ہوتا ہے اور وہ ہلڑ بازی ہوتی ہے کہ جو ایک پانوں والی دکان اور بازار کے اندر ہوا کرتی اس شخص نے جو پہلے منکر تھا اس کے بعد انکر کا وجود اس کی وجہ سے ہوا اس منکر سے بھی بڑا منکر سامنے آ گیا. اب اس پر کیا تھا اس پر تھا کہ کرتا رہے صبر کرتا رہے اچھے طریقے سے کہتا رہے اگر اصلاح نہیں ہو سکتی تو ابو حرارہ کا طریقہ اختیار کرے رضی اللہ ہوتا اعلیٰ مسجد کو اس پہلے کی نسبت زیادہ بڑی مصیبت میں داخل نہ کرے یہ شخص جو ہے اگر اسے معلوم نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس پہ درگزر فرمائے آمین اس کو معلوم ہوتے ساتھ اپنا طریقہ بدلنا چاہیے اگر معلوم ہونے کے بعد بھی اس میں تقبر ہے لا شعوری کہ اپنا طریقہ نہیں بدلتا تو یہ بہت بڑے خطمے کا شکار ہے یہ دین کے اندر ایک ایسی چیز کو راج کر رہا ہے جو بلا رئی بدعت ہے نیکی کے نام پر ایک براج مساجد کے اندر کتنا برپا کرنا یہ سخت حرام فیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے اندر جو آواز لگائے کہ میری چیز خرید لو اس کو بد دعا دے دو کہ اللہ تیرے کاروبار میں برکت نہ دے جبکہ مومن کبھی بد دعا دینے والا نہیں اور جو ڈھونڈی ہوئی چیز کا اعلان کر کے میرا پرس گم ہو گیا ہے جس کو معلوم ہو مسجد کے اندر اعلان کرے اس کو بد دعا دو کہ تیرا پرس کبھی نہ ملے اتنی سختی کیوں فرمایا لم تم نہ لہٰذا مسجدیں اس لیے تو نہیں بنائی گئی اب ایک شخص اعلان کر رہا ہے اپنے پرف کا اور اس کے بعد ہم اسے پیار سے روکتے ہیں تو وہ نہیں روکتا بلکہ وہ اتنا اخلاق باختا ہے کہ اسے پیار سے روکنے والا شخص بھی اپنی بے عزتی کروائے بغیر نہیں رہتا تو بہتر ہے اسے اللہ کے حوالے کریں کیونکہ بہرحال اس کے روکنے میں مسجد کو اس سے زیادہ فساد میں مبتلا کرنا کہ وہ ہمیں ایک چانٹا رسید کرے اور بے دین لوگ دیکھے کہ مسجد میں ایک داڑی والے نے داڑی والے کو چانٹا مار دیا یہ اس سے بڑا فساد ہے کہ یہ پرس کا اعلان کرتا رہے یہ کرتا رہے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے ہمارے اندر قوت نہیں ہے ہاں اگر قوت ہے اس کے فتنے کو بجھانے کی تو اپنی قوت کو استعمال نہ کرنا مداحنت تو اللہ کے دین میں کوئی طریقہ ہے کوئی اصول ہے جو صحابہ سے چل کر ہم تک پہنچا ہے علماء کی کوئی حیثیت ہے علماء کی بے عزتی کرنے کو فخر سمجھنا یہ خوارج کا کام خوارج نے صحابہ سے نہیں سیکھا صحابہ کے مقابلے میں انہوں نے اپنے علم سے استدلال کیا صحابہ کو کفار کہا ان کے خلاف تلوار بے نیام کی ان کی اصل مرض تکبر تھی یعنی کہ علماء موجود نہیں تھے ان کے پاس دنیا کے سب سے بڑے علماء صحابہ جن کی سند آسمان سے نازل ہوئی تھی کہ یہ حق پر ہے وہ موجود تھے انہوں نے اپنے علماء سے بالکل نہ سیکھا جس کے نتیجے میں یہ گمراہ ہوئے اور دو ہزار خارجیوں نے سیکھا وہ جنت کو چلے گئے جب ابن عباس ان کے اندر سمجھانے کے لیے گئے رضی اللہ ہوتا عنہ تو خوارد کو پوچھا کہ تم کیوں کافر کہتے ہو سب سے پہلے تو خارجیوں نے کہا ان سے بات نہ کرو یہ مکے والے مکے والے سخت لوگ ہوتے ان سے ہم بات نہیں کرتے اتنا دل سخت ہو چکا تھا پھر کچھ نے کہا بات سن لو یہ ترجمان القرآن کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے پھر ترجمان القرآن نے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تم علی اور ماں کو کافر کہتے ہو انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا اگر تمہیں علی پر فتح حاصل ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لونڈی بنا لوگے معاذ اللہ تقریر اللہ اس پر کانپ اٹھے اور دو ہزار قاضیوں نے توبہ کی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو وکاف بنائے آمین اور جب بھی ہم تنقید کر رہے ہوں تو یہ تنقید صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو آمین کسی بھائی کی تنقید اس کی توہین اور اس کی تجویز مراد نہ ہو نہ کسی شخص کو یہ اجازت ہے کہ میرے اس واٹ سے کوئی نقطہ نکال کر کسی بھائی کو جا کر اس طریقے سے پیش کرے کہ اس کا دل جل اٹھے وہ ذمہ داری خود اٹھائے میں قیامت میں اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوں و اگر مجھے کتمان حق کا ڈر نہ ہوتا حق چھپانے کا تو میں یہ چیزیں خاص مسجد کے حوالے سے کبھی بھی بیان نہ کرتا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق پر قائم رکھے اور حق پر موت دے ہم